وَإنْ أعتَقَ الراهن وَعَبَْ الرَّهْنِ بغير إذنِ المُرْدهِن نَفَضعدقه فإن كانان ال الراهِنُ الموسًا والالديين حالًا طُولِبَ بأداء الد وإن كانان مؤجللا أخِذَ من حقيمةُ الْلعببدِْ فَجعللَ تَحْن مكانهُ حتى يحلِ الدين وإنْ كانان مواصِينَ نتسعَ عَبْدَخ قيمةِه فَقَضابِهِ داينَة ثمم يجُ العبدْ على الموول رہن کے مسائل چل رہے ہیں بھائی گزشتہ سبب کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا بھائی راہن اگر رہن کو بیچنا چاہے تو مرتہن کیا کر سکتا ہے مانع بن سکتا ہے بھائی کیونکہ اس کا حق وابستہ ہو چکا ہے اس رہن کے ساتھ اس کے ذریعے وہ کیا کرے گا اپنے دین کو وصول کرے گا بھائی تو لہذا اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے نہ بیچنے دے اور اگر اس نے بیچ دیا بغیر اجازت کے تو پھر بے مرتہن کی اجازت پر موقوف ہے بھائی اگر اس نے اجازت دے دی تو بے ہو جائے گی اسی طرح اگر راہین نے اس کا دین ادا کر دیا تو پھر بھی بے نافذ ہو جائے گی آج آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی وہ انراہن آبدر راہنی صورت مسئلہ یہ کہ میرا ایک غلام تھا وہ میں نے بطور رہن کے آپ کے پاس رکھوا دیا بھائی میں نے آپ کا دین دینا ہے آپ نے مجھ سے رہن طلب کیا کہ کوئی چیز گروی رکھواؤ میں نے اپنا غلام آپ کے پاس رکھوا دیا بھائی اب اس غلام کو میں آگے بیچنا چاہوں وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں بغیر مرتہن کی اجازت کے نہیں بیچ سکتا بھائی لیکن اگر راہن اپنے اس غلام کو آزاد کرتا ہے یہ غلام جو کہ مرتح کے پاس اس وقت راہن کے طور پر ہے راہین اگر اس کو آزاد کرے گا تو کہتے ہیں یہ آزاد ہو جائے گا بھائی کیا ہوگا آزاد ہو جائے گا بھائی اس لیے کہ یہ راہن کا غلام ہے بھائی اور وہ اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے تو یہاں پر عزق نافذ ہو جائے گا, وہ غلام آزاد ہو جائے گا اور آپ یہ نہ کہیں کہ بے تو نافذ نہیں ہوتی تھی بھائی وہ تو مرتح کی اجازت پر موقوف ہوتی تھی بھائی وجہ یہ کہ بے کے اندر تو آپ نے پڑھا ہے کہ بے کرنے کے بعد پھر وہ مبیا مشتری کے سپرد کرنا پڑتا ہے اور چیز تھی مرتہین کے قبضے میں تو راہین اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ چیز کیا کرے مشتری کے حوالے کرے کس <تسجم> کے قبضے میں تھی بھائی چیز <تسجم> رہن کس کے قبضے میں ہے مرتح کے پاس ہے تو راہین اگر بیچتا بھی ہے تو حوالے کر سکتا ہے نہیں <تسجم> <تسجم> <تسجم> بھائی وہ تو اس کے قبضے میں ہے بھائی تو لہٰذا وہاں پر مرتحین مانع بن جاتا تھا لیکن عیتق کے اندر تو بھائی کسی کے حوالے تو نہیں کرنا ہوتا سورج سمجھ میں آ گئی لہٰذا اس پر قیاس نہیں کریں گے کہ اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے نافذ ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ انراہن بغیر ابنل مرتہنی نفاد عطف اگر آزاد کر دیا راہن نے رہن کے غلام کو بغیر اطنل مرتحینی مرتہن کی اجازت کے بغیر نا کو ہو تو اس کی آزادی نافذ ہو جائے نافذ ہو جائے گی مُوسِرًا <حالًا> اب کیا کیا جائے بھئی؟ اس غلام کے ساتھ یہ جو رحن تھا اس کے ساتھ, تو کس کا حق وابستہ تھا مرتحن مرتحن مرتحن مرتحن مرتحن مرتحن مرتحن کا. اور راہن نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور یہ آزاد ہو گیا تو اب سورت بتلا رہے ہیں کہتے ہیں دیکھیے اگر وہ دین حالی تھا کیا تھا, مرتحن دین, مرتحن دین, حالی تھا. تھا. دین حالی تھا یعنی فوری ادائیگی والا تھا تو اس صورت میں اب راہیم سے فوراً دین کا مطالبہ کیا جائے گا کہ دین ادا کر دو دین ادا کرو فوراً اس سے مطالبہ ہوگا اور اگر وہ دین کوئی مدت والا تھا مثلا مدت متعین ہوئی تھی کہ دو مہینے بعد ادائیگی ہوگی تو ابھی تو مدت باقی ہے اور اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا ہے تو اس صورت میں اس غلام کی قیمت راہین سے وصول کی جائے گی اور اس قیمت کو پھر بطور رحن رکھ لیا جائے گا اس غلام کی جگہ غلام تو کیا ہو گیا آزاد ہو گیا اور اس کے ساتھ اس مرتح کا حق وابستہ تھا بھائی تو لہذا اب کیا کیا جائے گا راہین سے کیا لے لیں گے غلام کی قیمت لے لیں گے اور اس کو کس کی جگہ پر رکھ لیں گے رہن <متحد> کے <متحد> طور پر اسے رکھ لیں گے جی یہاں تک کہ مدت دین آ جائے بھائی جب اس کا وقت آ جائے تو پھر اس وقت بھائی وصولی ہوگی بھائی اس راہین موسرن اگر راہین خوشحال تھا یعنی مالدار تھا بھائی مال والا تھا وہ دین حالن اور دین کیسا تھا تھا. تو مطالبہ کیا جائے گا غلام کی قیمت رحم مکان ہو پس اسے رہن بنا دیا جائے گا اس غلام کی جگہ پر کہ دین کا وقت ہو جائے دین کی ادائیگی کا وقت ہو جائے وہ ان کا اور اگر راہین تنگ دست تھا بھائی اور مال وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس غریب آدمی ہے ہاں یہ غلام تھا اس کا بھائی باقی مال اس کا ہلاک ہو چکا ہے ختم ہو گیا ہے یہ غلام تھا اب اب تو اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے کہ اسے غلام کے پیسے لے کر رہن کے طور پر رکھ لیے جائیں تو کہتے ہیں اس صورت میں مرتہین غلام سے کوشش کروائے گا بھائی غلام کما کر لائے گا پیسے غلام کما کر لائے گا اور پھر اس کے ذریعے وہ غلام دین کو ادا کرے گا دین کو کیا کرے گا یہاں بھی وہی مسئلہ رہن میں کتنا زمان آیا کرتا ہے بھائی دین اور رہن کی قیمت میں سے جو چیز کم عقل ہو اتنا زمان آتا ہے تو لہذا یہاں پر بھی غلام کی قیمت اور دین کو دیکھا جائے گا جو کم ہوگا اتنا کمانا ضروری ہوگا غلام کے لیے وہ غلام کما کر لائے گا اور اتنی چیز اس کے حوالے کرے گا پھر اس کے بعد غلام نے چونکہ یہ کما کر لا کر دیے ہیں پیسے اور یہ تو اس پر ضروری نہیں تھا بھائی یہ تو کس کی طرف سے اس نے ادائیگی کی ہے یہ دین غلام پر تھا ہے اس کے مالک پر تھا گزشتہ گزشتہ مالک پر تھا مالک پر تھا تو لہذا جب اس کے آقا کے پاس پیسے آ جائیں تو غلام پھر رجوع کرے گا اور آقا سے اپنے وہ مال وصول کر لے گا وہ جو اس نے اس کی طرف سے دین ادا کیا سورج سب کو سمجھ میں آ گئے. وہ ان کا نا اگر راہن تنگ دست تھا اس کا سال آپ دہ کروائے گا غلام سے کوشش کروائے گا غلام سے فی قیمت ہی اس غلام کی قیمت میں فقضہ بھی دینا پس اس کے ذریعے غلام دین کو ادا کرے گا سم میر جو مولا پھر رجوع کرے گا غلام اپنے آقا پر جب وہ مالدار ہو جائے مال آ جائے بھائی وہ قزا علی کا ہی کر اور اور اسی طرح اسی طرح ہے جب ہلاک کر دے رہن کو صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے دوسرے کا دین دینا ہے تو لہذا اس کے پاس کوئی چیز رہن رکھوا دی بھائی کوئی چیز رہن رکھوا دی آپ یہ جس نے رہن رکھوایا ہے راہن اسی نے بعد میں اس چیز کو ہلاک کر دیا اس نے کیا کیا اس چیز کو ہلاک کر دیا ختم کر دیا اسی کے ہاتھوں وہ چیز ضائع ہوئی تو آپ اس صورت کے اندر اس پر زمان آئے گا مولانا جیسے گزشتہ مسئلے کے اندر اس نے غلام آزاد کیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ اس راہن سے غلام کی قیمت لے کر کیا کی جائے گی بطور رہن کے رکھی جائے گی تو یہاں پر بھی یہ رہن راہیم کے ہاتھوں ہلاک ہوا ہے اور اس رحن کے ساتھ تو کس کا حق وابستہ تھا مرتہن کا حق وابستہ تھا لہذا اس صورت میں بھی راہن سے اب قیمت لے کر بطور رہن کے رکھ لی جائے گی صورت سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ قدالی کا انتخلہ کا راہین اور رہنا یاد رکھو ایک ہے ایک ہے اشتحک ہلاک اور یا استحلا کا آیا ہلاک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہلاک ہونا اور اشتحلہ کا معنی ہے ہلاک کرنا بھائی راہین نے کیا کیا ہے اسے ہلاک ہلاک ہونا بھائی خوب کسی قدرتی آفت وغیرہ سے خود جو چیز ہلاک ہوئی ہے تو اور ایک ہے کے خود اسے ہلاک کرے بھائی کزا اور اسی طرح یعنی قیمت, قیمت اس کی آئے گی راہن پر انستا راہین اگر ہلاک کر دے راہن راہن کو اجنبی اگر کسی اور آدمی نے رہن کو ہلاک کر دیا بھائی میں نے بطور رہن کی گاڑی آپ کے پاس رکھوائی تھی ایک اجنبی شخص نے یا ایک تیسرے آدمی نے راہم بھی نہیں ہے مرتہین بھی نہیں ہے ایک آدمی ہے اس نے اس گاڑی کو تباہ کر دیا تو اب اس آدمی سے زمان لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا بھائی زمان تو لیا جائے گا اس نے دوسرے کی چیز آیا کی ہے لیکن یہ زمان کون لے گا اس کے ساتھ جھگڑا کون کرے گا مقدمہ کون چلائے گا بھائی قاضی کے پاس کون لے کر جائے گا کہتے ہیں راہین نہیں یہ کون لے مقدمے میں فریق کون بنے گا آپ مرتحین بنے گا کیونکہ چیز مرتح کے قبضے میں تھی تو مرتح اس کے ساتھ فریق مخالف ہوگا اس کو ضامن بنانے میں اور قاضی کے پاس لے جائے گا اور اس آدمی سے اس چیز کی قیمت وصول کر کے پھر اسی طرح مسئلہ آ قیمت وصول کر کے کیا کر دیا جائے گا اسے بطور رہن کے رکھ لے گا بھائی تو کہتے ہیں وہ نستا لگا اور اگر اس رہن کو ہلاک کر دیے کسی اجنبی نے پھل مرتحین ہوخس مفی تو نہیں تو خسم کہتے ہیں مقابل کو بھائی کسے کہتے ہیں مقابل کو بھائی قاضی کے پاس مقدمہ گیا بھائی تو زید اور عمر کے درمیان ہے بھائی تو دونوں ایک دوسرے کے قسم ہیں یعنی دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں یا یوں کہیں دونوں ایک دوسرے کے فریق مخالف ہیں خسم کا کیا ترجمہ کر لیں فریق مخالف مقابل یہ جو بھی کچھ تو مرتح وہ ہوگا مقابل یا وہ فریق مخالف ہوگا فی تزمین ہی اس کے زمین بنانے میں پس القیمت قیمت لے لے گا فیقون قیمت جو ہے وہ رحن ہوگی اس کی قبضے میں وہ جناۃنی مضمون تن اور راہن کی جنایت رحن پر یہ مضمون ہے یعنی اس کی وجہ سے زمان آئے گا بھائی جنایت یاد رکھو کسی انسان کو دوسرا انسان جو تکلیف پہنچاتا ہے اس کی نفس میں اس کی ذات میں والا نا نقصان مثلا اس کا ہاتھ کاٹ دیا یا اسے زخمی کر دیا یا کچھ تو ان صورتوں میں آگے تفصیل آئے گی والانا بعض صورتوں میں قصاص آتا ہے بعض صورتوں میں مال دینا پڑتا ہے بھائی ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دیا بھائی تو اس صورت میں قصاص آئے گا جس نے ہاتھ کاٹا ہے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو بھی کیا, کیا جائے گا کاٹا جائے گا اور ایک آدمی نے کیا, کیا؟ دوسرے کی جان بوجھ کر ہڈی توڑ دی بھائی اب مولانا اس کی ہڈی تو ہم نہیں توڑ سکتے کیونکہ کیونکہ سزا کے اندر برابری ضروری ہے جیسے اس کی ہڈی اس نے توڑی ہے یہ اسی کی طرح ہڈی توڑ سکتا ہے نہیں بھائی ہاں ہاتھ تو اگر مثلا اس نے جوڑ سے کاٹا تھا تو اس کا بھی ہاتھ ہم کہاں سے کاٹ لیں گے جوڑ سے کاٹ لیں گے برابری آ گئی لیکن اب دوسری صورت ہے ہڈی توڑی آپ ہڈی کے اندر یاد رکھیے قصاص نہیں ہوتا سوائے آگے تفصیل آ جائے گی بھائی صرف دانتوں کے اندر قصاص ہے اور ہڈیوں میں قصاص نہیں ہے وہاں پھر وہ مال وغیرہ دینا پڑتا ہے بھائی کیا کرنا پڑتا ہے مال دینا پڑتا ہے یا کوئی شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے قتل کرتا ہے بھائی تو پھر یہ قتل بھی دو قسم پر آیا جان بوجھ کر کرے گا یا غلطی سے قتل کر دے گا بھائی قتل کا ارادہ نہیں تھا مثلا شکار کھیل رہا تھا جانور پہ گولی چلائی غلطی سے ایک انسان پیچھے کھڑا تھا اس کو لگ گئے وہ مر گیا تو یہ قتل تو جان بوجھ کر نہیں ہے تو وہ قتل اگر جان بوجھ کر کرتا ہے اور آلہ قتل کے ذریعے کرتا ہے تو اس صورت میں خساس آتا ہے قاتل کو بھی کیا, کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اور اگر قتل غلطی سے ہو جائے تو اس صورت میں کے ساتھ نہیں ہوتا قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر دیت آتی ہے اس کو مال دینا پڑتا ہے سو اونٹ بھائی کتنا دینا پڑتا ہے سو اونٹ تفصیل بھائی آگے تفصیل آ جائے گی تو یہ جو نقص کے اندر کسی دوسرے پر کیا, کیا؟ نقصان پہنچایا نقص مار ہی دیا یا اسے کیا, کیا؟ کوئی اور جانی نقصان پہنچایا مثلا ہاتھ وغیرہ کاٹ دیا یا ہڈی توڑ دی تو ان صورتوں میں اب راہیم نے ایسا کیا راہم نے اپنا غلام رکھوایا تھا اب راہیم نے کیا, کیا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو کیا راہیم پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں راہیم پر بھی زمان آئے گا بھائی راہین پر بھی کیا ہوگا زمان آئے گا جو مال آتا ہے وہ ابراہیم سے لے لیا جائے گا اور اس کو بھی اس غلام کے ساتھ بطور رکھ لیا جائے گا صورت سب کو سمجھ میں آ گئی تو اس کو جنایت کہتے ہیں یہ جو نفس کے اندر یا آزاد کے اندر بھائی جو جرم کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے جنایت نفس کے اندر ہو یا آزاد کے اندر جو نقصان ہے پہنچایا وہ جنایت کہلاتا ہے و جنایت الراہین راہنی مضمونت ان اور راہن کی جنایت راہن پر یہ مضمون ہے یعنی اس صورت میں کیا واجب ہوگا جمان زمان جمان واجب ہوگا بھائی وہ جنات المرتہنی علی ہی تشکی تمینت دینی بقری ہا مرتحین اگر اس پر کوئی جنایت کرتا ہے مرتحین نے کیا, کیا غلام کا ہاتھ توڑ دیا تو کیا اب مورتہین پر زمان آئے گا کہتے ہیں ہاں بھائی اس نے تو سالم غلام لیا تھا اب کیا کر دیا اس کا ایک ہاتھ توڑ دیا ہے تو لہذا اس پر زمان آئے گا بھائی اور کس کیا صورت ہوگی کہتے ہیں دین میں سے اسی کے بقدر کمی کر دی جائے گی کیا کیا جائے گا ہاں جس میں مال وغیرہ آتا ہے اسی کے بقدر کیا کر لیا جائے گا کمی کر لیا وہ جنایت المرتحینی ہی اور مرتحین کی جنایت اس رحن پر تس قطمینی یہ ساقب کر دیتی ہے اسی کے بقدر بھائی جتنی جنایت ہے اسی کے بقدر دین میں بھی کمی کر دی جائے گی وہ جنایت الراہنی راہین وال مرتحین والا مال ہی ماہر اور رحن کی جنایت راہن پر اور مرتحین پر اور ان دونوں کے مال پر یہ گا ہے بھئی اب تیسری صورت ہے پہلے ہم نے صورت بنائی تھی جنایت کرنے والا کون تھا راہیم اس کے بعد صورت تھی جنایت کرنے والا کون تیسری صورت یہ ہے کہ جنایت جو ہے وہ رہن کرے وہ مرہون کرے یعنی وہ غلام کرتا ہے غلام کرتا ہے اور کس میں مثلاً کرتا ہے راہیم جنایت راہین کی ذات میں کرتا ہے اس غلام نے کیا راہین کی کوئی ہڈی توڑ دی یا یہ جنایت کرتا ہے مرتہین کی جان میں یعنی اس کی کوئی ہڈی توڑ دی یا ان دونوں میں سے کسی کے مال میں جنایت کرتا ہے مثلا غلام نے راہن کی ایک گاڑی جلا دی یا غلام نے مرتہین کی ایک گاڑی جلا دی تو آپ جنایت کرنے والا کون <laughs> رہن ہے <laughs> اور کس کی جنایت کر رہا ہے یا راہین یا مرتن اور پھر یا تو جنایت کرے گا ان کی جان میں یا ان کے مال میں تو کل کتنی صورتیں بن گئیں چار صورتیں جنایت کی راہیم کی جان میں ایک جنایت کی راہیم کے مال میں دو جنایت کی مرتن کی جان میں اور جناد کی مرتہ کے مال, مال چاروں صورتوں کے اندر کیا زمان آئے گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھائی اس صورت میں کوئی زمان نہیں آئے گا اور یہ جو بھی اس جنایت کی ہے یہ رائے چلی گئی ضائع چلی گئی کچھ مال وغیرہ نہیں آئے گا بھائی کیوں نہیں آئے گا زمان وغیرہ کیوں نہیں آئے گا کہتے ہیں بھائی زمان لانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہاں پر کوئی فائدہ نہیں کیسے بھائی دیکھو پہلے وہ صورت بناؤ غلام نے جنایت کی ہے کس کے اندر راہین کی جان کے اندر یا اس کے مال کے اندر مال کے اندر تو اس صورت میں غلام اسی کا تھا راہیم ہی کا تو غلام ہے تو راہین اب اس غلام جب کسی کا کوئی غلام جنایت کر لیتا ہے یاد رکھو تو جنایت کی صورت میں اسی غلام کو حوالے کر دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اسے غلام کو کیا کر دیتے ہیں مالک چاہے تو اسے غلام کو حوالے کر دے چاہے وہ جنایت جتنی کی ہے اس کا مال اپنی طرف سے دے دے میرے غلام نے آپ کو نقصان پہنچایا مولانا آپ کیا کریں گے میری مرضی ہے میں چاہوں تو یہ اپنا غلام آپ ہی کے حوالے کر دوں لو لے جاؤ بھئی یہ غلام میرے پاس پیسے وغیرہ کوئی نہیں ہے یہی یہ تم لے جاؤ بس تو اسے غلام کو دے دیا جاتا ہے یا کیس کرتے ہیں مالک اس کے جتنی جنایت کی ہے وہ مالک اپنی جیب سے وہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے غلام کس کا ہے راہم کا راہن اور جنایت بھی اس نے کس پر کی ہے راہم کی کی ہے تو اب اگر ہم اس کی وجہ سے کہیں زمان آئے گا تو یہ زمان کس کا حق بنتا ہے کس کو ملنا چاہیے راہم کو ملنا چاہیے راہم کو ملنا چاہیے کیونکہ نقصان اس کا ہوا ہے اور یہ نقصان وصول بھی کس سے کیا جائے گا راہم سے وصول ہوگا تو اپنی ذات کے لیے اپنے لیے اپنے ہی اوپر زمان کو کوئی واجب کرتا ہے بھائی نہیں کوئی فائدہ ہی اس میں نہیں ہے بھائی تو وصولی بھی مالک سے کرنا پڑے گی اور دینا بھی مالک کوئی پڑے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا لہذا اس صورت میں راہی راہن جب راہیم کے مال میں یا جان میں جنایت کرے تو وہ کیا ہوئی رائے گاہ ہے اسی طرح اگر وہ رہن جنایت کرتا ہے مرتہین کی جان یا مال کے اندر بھائی اس غلام نے مرتہین کی کوئی ہڈی توڑ دی یا اس کی کوئی گاڑی وغیرہ جلا دی تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی کوئی زمان نہیں آئے گا بھئی کہتے ہیں زمان کیوں نہیں آئے گا اس کا نقصان ہوا ہے زمان آنا چاہیے کہتے ہیں بھئی فائدہ کوئی نہیں زمان آئے گا تو وہ دینا خود ہی مرتہین ہی کو دینا پڑے گا کس کو دینا پڑے گا کو کیوں مرتہ کو کیوں دینا پڑے گا وجہ یہ مارانا کہ راہم نے مرتح کو جو غلام دیا تھا وہ جنایت والا تھا یا جنایت کے بغیر تھا جنایت کے بغیر, جنایت بغیر, جنایت بغیر تو اب غلام نے جب جنایت کی تو عیب آ گیا اس کے اندر کیا آ گیا ایک جنایت والا غلام ہے ایک بغیر جنایت والا غلام ہے تو جنایت والا جنایت جو ہے عیب شما عیب ہے بھائی عیب گویا گیا تو میں نے مثلا آپ کے پاس غلام بطور رہن کے رکھوایا تھا میں نے تو سالم غلام رکھوایا تھا اور اب آپ اگر کیا کیا جائے زمان آئے زمان آ جائے اس صورت میں غلام نے کیا کس پر کیے جنایت, جنایت, جنایت, جنایت اگر اس کو شمار کریں کیا کریں اگر اس کو شمار کریں تو پھر اب جب آپ مجھے غلام دیں گے میں نے تو سالم غلام دیا تھا اب آپ مجھے کس قسم کا دیں گے یہ نایت والا حالانکہ آپ کو بھی اب کیا کرنا چاہیے جیسی چیز دی تھی ویسی واپس کرنی چاہیے اے بلی واپس یہ وہ دیکھو صورت بنا رہا ہوں اگر زمان ہم فرض کر لیں کیا کر لیں تو میں نے آپ کو غلام دیا تھا اس نے کوئی جرم کیا تھا اس پہ کوئی پیسے پڑ رہے تھے لیکن اب جب آپ مجھے دے رہے ہیں تو اس غلام پر کیا پڑ چکے ہیں پیسے لہذا اگر ہم اس صورت میں زمان مان لیں تو پھر یہ زمان سے چھڑوانا یہ اس جناد سے چھڑوانا یہ بھی مرتح کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ میں نے تو کس قسم کا غلام دیا تھا میں دی نے تو سالم غلام دیا تھا بغیر جنایت کے تو لہذا مرتح کو بھی کیا چاہیے بغیر جنایت والا غلام میرے حوالے کرے یعنی جنایت سے چھڑوا کر میرے حوالے کرے بھائی جناد سے چھڑوا کر میرے حوالے کرے تو اب دیکھو اس جنایت کو آپ فرض کر رہے ہیں اور جب اس جنایت کو فرض کر رہے ہیں کہ زمان آنا چاہیے تو پھر اس صورت میں یہ زمان آئے گا بھی کس پر مرتح پر, پر اور اس کو وصول بھی کس نے کرنا تھا مرتحن نقصان مرتحن کس کا ہوا تھا تو مرتہین کے اپنے لیے اپنے ہی اوپر مال آگ رہا ہے تو کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا لہٰذا اسی لیے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مرتح رحن اگر یعنی وہ غلام اگر مرتہن کے مال یا اعضا وغیرہ میں کیا کرے کوئی جنایت, کو جنایت, جنایت, جنایت, جنایت, جنایت, جنایت بھی بھی کرے تو وہ کیا ہے رائے گاہ ہے اس لیے کہ اس صورت میں اگر ہم زمان واجب کرتے ہیں تو وہ زمان مرتہین ہی پر واجب ہوتا ہے اس لیے کہ غلام نے اس کے قبضے میں آنے کے بعد جنایت کی ہے اور اس کو سالم غلام ملا تھا جنایت والا نہیں ملا تھا تو اس پر پھر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ اب کس قسم کا غلام واپس کرو بغیرنا ہے تو چھڑوانا بھی مال مرتہین کے لیے اس پر واجب ہوا لیکن چھڑوانا بھی مرتہین پر تو دینا بھی کس کو پڑے گا مرتہین کو تو مرتہین کو اپنے لیے اپنے ہی اوپر مال واجب کرنا پڑے گا اور اس قول کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں بھائی لہذا اسی لیے ہم نے کہا رائے گا گیا بھائی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ جناط الراہنی والنی والا مالح ما حدر اور رہن کی جنایت یعنی وہ جو مرہون غلام ہے اس, اس نے جنات الا راہنی کس پر جناد کی ہے راہین پر جناد کی ہے اال المرتینی یا کس پر کی ہے مرتہن پر ولا مالح ماں اور ان دونوں کے مال پر یعنی راہن کے مال پر یا مرتہن کے مال پر ہدر یہ گا ہے رائے گئی ضائع ہے یعنی اس میں کوئی زمان نہیں آئے گا وہ اجرت البئی تل یخ فضوفی ہر رحن یہاں سے صاحب قزوری آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کس کون سا خرچہ رحین پر آئے گا رہن کا اور کون سا خرچہ مرتح پر آئے گا بھائی راہن پر کچھ خرچے آئیں گے یا نہیں آئیں گے بعض میں خرچے آتے ہیں وہ خرچے کس پر آئیں گے راہم پر راہن یا مرتہین پر تو صاحب خدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ وہ خرچے جن کا تعلق رحن کی حفاظت سے ہو یا اس کی واپس کرنے سے متعلق جو خرچے ہیں یعنی راہیم مرتہین نے مرتح نے کیا کرنا ہے راہین کو وہ چیز واپس کرنی ہے تو اس پہ اگر کوئی خرچہ ہوتا ہے یا مرتہن نے اس راہن کی حفاظت پر جو خرچہ کرنا ہے وہ سارے مرتح پر آئیں گے بھائی راہن رہن کی حفاظت یا اس کی واپسی پر جو خرچہ آئے گا وہ کس کے ذمہ ہے مرتہن کے ذمہ ہے اس لیے کہ مرتح نے یہ چیز راہن سے لی ہے اور اس پر قبضہ کیا ہے اور یہ کس لیے قبضہ کیا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے قبضہ کیا ہے تو اب اس چیز کی حفاظت بھی اسی پر ضروری ہے اس کی حفاظت بھی اسی پر ضروری ہے لہذا میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا دس کروڑ روپے اور اس کے پاس ایک میں نے انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار اس کے حوالے کیا بطور رہن کے اس نے کیا اس ہار کے لیے پانچ چھ چوکی دار رکھنا پڑے ایک بڑا سا گھر لینا پڑا تاکہ اس کی حفاظت ہو کوئی چورا کر نہ لے جائے کوئی ڈاکہ ڈال کے نہ لے جائے تو یہ جو اس چیز کی حفاظت کا خرچہ ہے اس کے رکھنے کے لیے گھر جو اس نے کرائے پر لیا ہے یہ سارا خرچہ کس پر آئے گا <متصال> نیند پر آئے گا بھائی کیونکہ اس نے میری چیز مجھ سے لے لی ہے اس پر قبضہ کیا ہے اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے تو اب حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے بھائی میرے پاس ہوتی تو میں حفاظت کرتا تو اب اس کے پاس ہے تو اب حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے بھائی اسی, اسی پر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں وہ خرچے جن سے رہن میں زیادتی ہوتی ہے وہ راہن پر ہوں گے مالک پر ہوں گے وہ خرچے جن کے ذریعے رہن میں کیا ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے وہ خرچے کس پر ہوں گے راہن پر ہوں گے بھائی مثلاً کھانا پینا ہے رہن کا بھائی میں نے آپ کے پاس غلام رکھوایا بطور رہن کے یہ غلام کھاتا ہے پیتا ہے یہ خرچہ کس پر آئے گا مرتحین پر نہیں آئے گا بلکہ کس پر آئے گا رحین پر بھائی کیونکہ یہ کھانے پینے سے غلام کیا ہوگا جی اس کا خرچہ ہے جی جاتی یا اسی طرح بکریاں رکھوائیں کسی کے پاس بطور رہن کے تو اب ان کو ان کے لیے چرواہا اس نے رکھا تو یہ چرواہے کا خرچہ بھی کس پر آئے گا راہن پر آئے گا کیونکہ بکریاں جب چارہ کھائیں گی تو پھر وہ کیا ہوگی ان میں زیادتی ہوگی بڑی ہوں گی تو لہذا اب یہ خرچہ مرتحین راہین پر آئے گا بھائی راہین پر مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو کہتے ہیں وہ اجرت الب تلزی اس گھر کی اجرت جس کے اندر محفوظ کیا گیا ہو رہن کو عل مرتہنی کس پر ہے مرتحین, مرتحین, مرتحین پر ہے, ہے وہ اجرت الرائے راہنی جبکہ چرواہے کی اجرت راہین پر ہے چرواہا بھائی رائے چرواہے کو کہتے ہیں وہ نہ عَلَى تراہنی اور راہن کا جو نہ ہے کھانے پینے کا خرچہ بھائی الا راہنی وہ کس پر ہے راہن پر ہے <تحدث> وہ نما نما کہتے ہیں نما نون کے فتحے کے ساتھ بھائی بڑھوتری زیادتی افزائش کو بھائی افزائش کو بھائی اگر اس راہن میں کوئی زیادتی ہوئی تو وہ کس کی ہوگی راہین کی یا مرتہین کی تو بتلا رہے ہیں صاحب خدوری کہ وہ جو رہن جو ہے اس کا مالک راہین ہے تو اس میں جو زیادتی ہوگی اس کا مالک بھی کون ہے راہین ہی ہوگا زیادتی مثلا بھائی ایک شخص نے دوسرے کے پاس کوئی جانور بطور رہن کے رکھوایا اور اس جانور نے بچے کو جنم دیا تو اس رحن میں کیا ہو گئی زیادتی ہو گئی بھائی زیادتی ہوئی یا اسی طرح بھائی کوئی جانور دیا اور وہ دودھ دینے والا جانور ہے تو دودھ بھی کیا ہے وہ زیادتی ہے یا اسی طرح اس جانور پر اون ہے بھائی وہ اتاری جاتی ہے اس سے تو یہ بھی جو زیادتی ہے یہ اس کا مالک کون ہے کس کا حق ہے راہین کا حق ہے تو کہا وہ نما ابول اور رہن کی جو زیادتی ہے رہن میں جو بڑھوتری ہے وہ راہین کے لیے ہے اچھا اب کیا کریں گے بھائی کیا وہ راہن اس رحن کو زیادتی کو لے لے گا کہتے نہیں بھائی جو زیادتی اس میں ہوتی چلی جائے گی وہ بھی اس اصل شے کے ساتھ رہن بن جائے گی کیا بن جائے گی بن جائے گی لہذا کسی نے کسی کے پاس ایک جانور رکھوایا مثلا ایک بکری بطور رہن کے رکھوائی اور اس بکری نے ایک بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ بھی بکری کے ساتھ کیا بن جائے گا رہن بن جائے گا رہن بن جائے گا تو کہتے ہیں فیقون نما رہا وہ جو بڑھوتری ہے وہ بھی رہن ہوگی اصل کے ساتھ دیکھا رہن کیا چیز رکھوائی تھی بکری تو بکری ہے اصل اور جو بچہ ہے وہ نما ہے زیادتی ہے بڑھوتری ہے تو وہ بھی رہن ہوگی اصل کے ساتھ اب بھائی آگے بتلا رہے ہیں کہ اگر اصل پہلے تو آپ نے پڑھا ہے یہ رہن جو چیز رکھوائی ہے اگر وہ ہلاک ہو تو زمان آیا کرتا ہے اب یہاں جو بڑھوتری ہوئی ہوئی ہے ہے جو زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ بڑھوتری ہلاک ہو جائے تو زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بڑھوتری یہ جو زیادتی ہے یہ در اصل رہن نہیں تھی یہ تو تب رہن بنی ہے اصل میں تو رہن وہ دوسری چیز تھی بھائی مثلاً اصل میں تو رہن وہ بکری تھی اب یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ اصل میں رہن نہیں ہے بلکہ تب کیا بن گیا بکری کے تابع ہوتے ہوئے اسے بھی ہم نے کیا بنا دیا رہن لیکن اصل کے اعتبار سے یہ رہن نہیں لہذا اگر یہ اصل باقی رہتا ہے اور یہ جو زیادتی ہے یہ ہلاک ہو جائے ضائع ہو جائے تو اس کا زمان مرتہن پر نہیں آئے گا بھائی یہ بغیر کسی چیز کے عوض میں ضائع ہوگی ہلاک ہوگی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں نما وہ حالات کا بھی غیر رش ان اگر وہ بڑھوتری ہلاک ہو گئی تو وہ ہلاک ہوگی بغیر کسی چیز کے بدلے کے بغیر کسی چیز کے بھائی اس کا ذرا عکس کر لیں بھائی بڑھوتری باقی رہتی ہے اور اصل کیا بن جاتی ہے اصل کیا ہے ہلاک ہو جاتی ہے تو کیا اس صورت میں زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا کہتے ہیں ہاں بھائی اس صورت میں تو زمان آئے گا تو کیا اب کیا کیا جائے بھائی ہلاک ہوا بڑھوتری وہ جو زیادتی ہے یعنی مثلا بکری ہلاک ہو اس کا بچہ باقی ہے اب راہی اس بکری کے بچے کو چھڑوانا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے تو کیا, کیا جائے گا بھائی کیا دین میں سے کچھ حصہ دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں آتا ہے یا نہیں دیا جائے گا تو صاحب قدوری بدلائیں گے بھائی کہ بھائی یہ بچہ بھی بکری کے ساتھ تباہ ہم نے کیا بنایا تھا رہن بنا دیا تھا بھائی تباہ رہن بنایا تھا اور اس کی ہلاکت کی صورت میں ہلاکت کی صورت میں زمان نہیں آتا تھا کیونکہ ہم نے بتایا تھا یہ تابعہ ہے اور تابعہ کے مر جانے سے زمان نہیں آتا لیکن اب جب مرتحین اس کو इसको راہین سے چھڑوانا چاہتا ہے تو جتنا حصے اس کے حصے کے بقدر جتنا دین بنتا ہے وہ ادا کرے اور اس کو چھڑوا کر لے جائے یہ کیا بات ہے اس کے حصے کے مقدر دے کر آپ کہہ رہے ہیں چھڑوایا جائے گا حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کے مقابلے میں یہ اگر مر جائے تو اس صورت میں کوئی زمان نہیں آتا تو یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے ویسے ہی حوالے کرنا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھائی پہلے تو یہ رہن تھا تباہن بھائی وہاں ہم نے اور حکم لگایا تھا لیکن اب یہ باقاعدہ مقصود بن گیا راہین آیا اور آ کر کیا کرنا چاہتا ہے اس کو چھڑوانا چاہتا ہے واپس لینا چاہتا ہے تو یہ مقصود بن گیا جب مقصود بن گیا تو حکم بھی بدل گیا اب کیا کریں گے اس کے حصے کے بقدر دین دینا پڑے گا اس کے حصے کے بقدر جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ دین کے دینا پڑے گا تو لہذا کہتے ہیں اس صورت میں بھائی اس بکری کی بھی قیمت لگائیں گے اور اس بچے کی بھی قیمت لگائی جائے گی اور دیکھا جائے گا بکری کے مقابلے میں کتنا دین آتا ہے اور بچے کے مقابلے میں کتنا دین آتا ہے بکری تو ہلاک ہو چکی ہے تو اس کے مقابلے میں جو دین آیا وہ ساخت ہو جائے گا زمان کے طور پر جو بچے کے مقابلے میں جو زمان آیا وہ کیا کیا جائے گا بچے کے مقابلے میں جو دین آیا ہے وہ دین دے کر اس بچے کو چھڑوا لے گا اور اس میں پھر یاد رکھیے بکری کے اصل کی وہ قیمت معتبر ہوگی جس دن حوالے کیا تھا <تصفح> بکری جس دن حوالے کی تھی اس کی وہ قیمت لگائیں گے اور بچے کی بڑھوتری کی وہ قیمت لگائیں گے جس دن چھڑوانے آیا ہے بھے. کیا کرنے آیا ہے چھڑوانے <تصفح> <تصفح> <تصفح> آیا ہے اس دن تو بکری کی کون، اصل کی کون سی قیمت لگوائیں گے <تصفح> <تصفح> جس دن رہن رکھوائی تھی وہ چیز وہ قیمت لگائیں گے اور بڑھوتری کی کون سی قیمت لگائیں گے جس دن اس کو لینے آیا ہے واپس بھائی وہ دن اس دن کی اس کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر ان پر دین کو تقسیم کیا جائے گا تو جو حصہ بکری کے پر کے مقابلے میں آیا اتنا تو ساقت ہو جائے گا زمان کے طور پر اور جو حصہ بچے کے مقابلے میں آیا ہے دین کا وہ حصہ دے دے اور بچے کو لے جائے گا مثلا فرض کرو ایک شخص نو ہزار روپے کسی سے دین قرض لیے اس نے اور بطور رہن کے اس کے پاس بکری رکھوا دی بکری رکھوا دی اس بکری نے ایک بچے کو جنم دیا اور پھر چند دنوں بعد مر گئی ہوئی تو اصل ہلاک ہو گیا اور بچہ باقی ہے بچہ باقی ہے اب مراہد اس کو چھڑوانے آیا واپس لینے آیا تو ہم نے کیا بتلایا تھا اس بچے کے مقابلے میں جتنا دین بنتا ہے وہ دے دے اور بچے کو چھڑوا لے تو اب قیمت لگائی جائے گی اس کے مقابلے میں دین میں سے کتنا حصہ بنتا ہے تو بکری کی کس دن کی قیمت لگائیں گے जी जी جس نے قبضہ کیا تھا بھائی اس نے حوالے کی تھی بکری اور فرض کرو اس دن بکری کی قیمت تھی دس ہزار روپے کتنی تھی اور دین اس نے کتنا لیا ہے نو ہزار روپئے اور آج جب بچے کو چھڑوانے آیا ہے تو بچے کی قیمت ہے پانچ ہزار روپئے آج کے بچے کی آج کی قیمت لگائیں گے آپ بچے کی کتنی قیمت ہو چکی ہے پانچ ہزار روپے تو بکری کی قیمت تھی دس ہزار اور بچے کی لگائی کتنی آج پانچ ہزار دس اور پانچ پل کتنے ہو گئے پندرہ ہزار ہو گئے پندرہ ہزار بھائی اب اس پندرہ ہزار میں اس دین کو تقسیم کیا جائے گا بکری کا کتنا بنتا ہے اور بچے کا تو پندرہ ہزار کے اندر پانچ پانچ ہزار کتنی دفعہ ہے تین کتنے تین پانچ, پانچ ہزار ہیں تین پانچ, پانچ, پانچ, پانچ معلوم اور ادھر دین کے بھی تین حصے ذرا کرو تین تین ہزار معلوم ہوا ہر پانچ ہزار کے بدلے کتنا دین بنتا ہے تین ہزار اور بکری میں کتنے پانچ ہیں دو دو بکری میں بکری دو کتنے کی تھی دس ہزار کی تو اس میں کتنے پانچ دو ہیں دو اور ہر پانچ ہزار کے بدلے میں کتنا دین بن رہا ہے تین, تین ہزار تو تین کو دو سے زیادہ دیں بھائی کیا معلوم ہوا بکری دس ہزار کی ہے تو اس کے بدلے میں دین بھی کتنا بنا اس کے بدلے میں دین 6000 بن گیا اور بکری ہوئی حالات تو کتنا دین ساخت کریں گے اس کے مقابلے میں کتنا دین بنا تھا چھے ہزار تو چھ ہزار دین میں سے ساخت ہو جائیں گے اور تین ہزار دے کر جو اس بچے کے مقابلے میں دین آیا وہ تین ہزار دے اور بچے کو چھڑوا کر لے جائے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی تو کل قیمت لگا کر تقسیم کر دیں گے اس پر دین کو بڑی دوسری سورت بھائی بکری جس دن رکھوائی تھی اس دن بکری تھی دس ہزار کی اور آج جب بکری کے بچے کو چھڑوانے آیا ہے تو یہ بھی دس ہزار کا ہو چکا ہے معلوم ہوا کل رہن کتنا ہے بیس ہزار <coughs> اور دین کتنا ہے نو ہزار بھائی اور بیس میں سے کتنا ہلاک ہوا ہے نصف ہلاک ہو چکا تو دین میں سے بھی گویا نصف ختم ہو گیا اور کتنا رہ گیا ساڑھے چار تو ساڑھے چار ہزار دے اور اس بکری کے بچے کو چھڑوا کر لے جائے تیسری صورت بناو بھائی بکری کی قیمت تو تھی دس ہزار لیکن بچے کو جس دن چھڑوانے آیا فرض کرو اس وقت اس کی قیمت بیس ہزار ہو چکی ہے بھائی تو اب بچے کی قیمت بکری سے دگنی ہو گئی بھائی اب پھر دین کے اندر تقسیم کرو بھائی دین کے اندر دین کل آآ آآ رہن کل کتنا ہو گیا بیس ہزار بچے کے اور دس ہزار بکری کے تیس ہزار تو اب اس پر تقسیم کرو ذرا دین کو معلوم ہوا ہر دس ہزار کے بدلے وہ نو ہزار میں سے کتنے آ رہے ہیں بھائی کل کل دین ہے نو ہزار اور بکری اور بچے کی کل قیمت بن رہی ہے تیس, تیس, ہزار, تیس ہزار تو تیس ہزار معلوم ہوا تیس میں سے ہر دس ہزار کے بدلے دین کا کتنا حصہ بن رہا ہے تین ہزار بن رہا ہے اور تو اس میں سے بکری تو ہو چکی اور بکری تھی دس ہزار کی اور دس ہزار کے مقابلے میں کتنا دین آ رہا ہے تو اتنا ہی زمان آیا وہ ساخت ہو گئے دین میں سے تو باقی کتنا رہ گیا چھ ہزار تو چھ ہزار دے اور بکرے بچے کو چھڑوا کر لے جائے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو کہتے ہیں وہ ان حالق السلو بقی اور اگر اصل ہلاک ہو جائے اور نہ یعنی وہ بڑھوتری باقی رہے تک کا وہ راہین ہی تو چھڑوائے گا اس کو راہن اس کے حصے کے مقابلے میں یعنی اس کے حصے کے مقابلے میں جو دین آتا تھا راہن وہ دے دے اور اس بچے کو چھڑوا کر لے جائے ویق سم دین والیمت رحن یوم القضی والا قیمت نما یوم الفک اور تقسیم کیا جائے گا دین کو رہن کی قیمت پر رہن کی اس قیمت پر یوم القبض جو کس دن تھی قبضے و رہن کی وہ قیمت لگائیں گے جو قبضے والے دن تھی والا قیمت نما یوم الفق اور بڑھوتری کی اس قیمت پر جو کس دن تھی فکا کا معنی چھڑوانا چھڑوانا چھڑوانے والے دن کی جو قیمت تھی اس پر تقسیم کر دیں گے بھائی رہن کی قبضے والے دن کی قیمت اور بڑھوتری کی چھڑوانے والے دن کی قیمت اس پر دین کو تقسیم کریں گے فما افا بل اسلطمین قدری ہی پس جو, جو پہنچے اصل کو جو حصہ دین کا کس کو پہنچے اصل یعنی جو حصہ اصل کے مقابلے میں آئے یعنی بکری کے مقابلے میں آئے سقمینا دین بقدری ہی تو دین میں سے ساخت ہو جائے گا اسی کے بقدر بھائی کیونکہ اصل تو ہلاک ہو چکی ہے تو اسی کے بقدر زمان آ گیا اور وہ دین میں سے ساخص ہوا وماساب نما اور وہ جو حصہ جو بڑھوتری کے مقابلے میں آیا بڑھوتری کو کو پہنچا اختق کا وہ راہین بھی ہی تو راہن اس بڑھوتری کو چھڑوا لے گا اس حصے کے بدلے میں بھائی اس کے بدلے میں چھڑوا لے گا بھائی وہ زیادت راہنی والا زیادت افی دین اور زیادتی کرنا رہن میں تو جائز ہے لیکن زیادتی کرنا دین کے اندر امام ابو حنیفا اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک جائز نہیں بھائی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ سے ایک لاکھ روپیہ بطور قرض کے لیا اور آپ کے پاس ایک گاڑی بطور رہن کے رکھوا دی اب کچھ دن کے بعد میں ایک اور گاڑی آپ کے پاس بطور رہن کے رکھواتا ہوں لے آیا ایک اور گاڑی کہا چلو بھائی یہ گاڑی بھی اس گاڑی کے ساتھ کیا کر لو بطور رہن کے رکھ تو اب دین ایک ہی ہے اور رہن میں میں نے زیادتی کر دی تو یہ یاد رکھیے یہ جائز ہے ایک دین کے بدلے دو چار دس جتنی بھی چیزیں رہن رکھوانا چاہیں آپ رہن رکھوا سکتے ہیں رہن رکھوا سکتے تو رہن کے اندر زیادتی جائز لیکن اس کے مقابلے میں دین کے اندر زیادہ جائز نہیں ہے بھائی مثلا میں نے آپ کے پاس ایک گاڑی رکھوائی ہے اور آپ سے ایک لاکھ روپیہ قرض لیا ہے اب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں بھائی کہ یوں کریں مجھے ایک لاکھ روپیہ اور دین دے دیں آپ کہتے ہیں لاؤ بھائی رہن دو میں کہتا ہوں بھائی اس رہن کے بدلے اس دین کے بدلے بھی وہی گاڑی آپ کے پاس رہن ہے اس دین کے بدلے بھی وہی گاڑی آپ کے پاس رہن ہے تو دیکھو میں کیا کر رہا ہوں دین کے اندر زیادتی کر رہے ہیں اور رہن وہی چیز ہے یہ جائز نہیں ہے مولانا ایک چیز دو دینوں کے بدلے رہن نہیں ہو سکتی صورت سمجھنے میں تو کہتے ہیں لیکن دین کے اندر زیادتی جائز نہیں ہے نزدیک ولا سن اور یہ رہن ان دونوں دینوں کے بدلے رہن نہیں بنے گا یہ ان دونوں کے بدلے ایک دین پہلے لیا تھا پھر اس پر زیادتی کر ڈالی تو دو دین ہو گئے تو ان دونوں دینوں کے بدلے وہ ایک جو پہلے والا رہن تھا ان دونوں کے بدلے اب وہ رہن نہیں بنے گا وہ پہلے دین کے بدلے میں ہی رہن ہے تو یہ مانا والا رہنم کہ وہ جو رہن ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں ان دونوں دینوں کے مقابلے میں رہن نہیں بنے گا وکال ابو یوسف جبکہ مابو یوسف رم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے بھائی ایک دین کے اندر بھی جیسے رہن کے اندر زیادتی جائز تھی اسی طرح دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے بھائی جائز, جائز ہے وقال ابو یوسف رحمہ اللہ هو جائز انہوں نے یوسف رم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے یعنی دین کے اندر بھی زیادتی جائز, جائز ہے, ہے بھئی, بھئی وہ فرماتے ہیں وہ اس کو قیاس کرتے ہیں وہ سمن اور مبیاہ پر بھائی وہ فرماتے ہیں کہ رہن کے اندر جو دین ہے وہ سمن کی طرح ہے اور جو رہن ہے وہ کس کی طرح ہے مبیائی کی طرح ہے دین کس کی طرح سمن کی طرح اور رہن کس کی طرح ہے مبیاح کی طرح اور بے کے اندر سامن میں بھی زیادتی جائز ہے اور مبیعے کے اندر بھی زیادتی جائز ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی انہیں کی طرح ہے لہذا یہاں بھی رہن کے اندر زیادتی جائز ہوگی اور اسی طرح دین کے اندر بھی زیادتی جائز ہے بھائی جائز ہے تو فرما رحمہ اللہ جائز و نماب یوسف رحمه اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے سورت مسئلہ یہ بھائی میں نے زید کا بھی ایک لاکھ روپیہ دینا ہے میں نے آمر کا بھی ایک لاکھ روپیہ دینا ہے دونوں میرے پاس مطالبے کے لیے آپ پہنچے میں نے یوں کیا کہ اپنی گاڑی ان کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی میں نے کہا یہ میری گاڑی لو یہ آپ دونوں کے دین کے بدلے میں رہن ہے آپ کے پاس گاڑی حوالے کر دی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں کہتے ہیں یہ جائز ہے بھائی کہ ایک ہی چیز دو دینوں کے بدلے رہن رکھوا دی جائے دو آدمیوں کے دینوں کے بدلے میں یہ گاڑی کسی کے پاس رہن رکھوا دی جائے یہ جائز ہے سمجھ میں آیا اس پر آپ کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا بھائی کہ یہ کیا بات ہے ابھی آپ نے اوپر بتلایا تھا کہ دو دینوں کے بدلے ایک چیز رہن نہیں ہو سکتی اب یہاں پر بھی دو دین ہیں تو ان کے بدلے بھی ایک چیز کو رہن نہیں ہونا چاہیے جواب یہ مولانا کہ دونوں مسلوں میں فرق ہے وہاں ایک چیز پہلے سے ایک دین کے بدلے رہن تھی پھر بعد میں ایک اور دین کے بدلے بھی اس کو رہن رکھوانا چاہتے ہیں تو وہاں باری باری کر رہے ہیں پہلے ایک دین کے بدلے رہن تھی بعد میں اب دوسرے کے بدلے بھی رہن رکھوانا چاہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے جبکہ یہاں پر جو دو آدمی والی صورت بنائی اس میں ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی آکت کے اندر کیا کر رہا ہے دونوں دینوں کے بدلے رہن رکھوا رہا ہے مطلب دونوں اکٹھے آئے تھے دونوں کو میں نے اکٹھی ایک ہی آکت کے ساتھ وہ چیز بطور رہن کے دی ہے یہ چیز آپ دونوں کے دینوں کے بدلے کیا ہے رہن ہے تو اس لیے یہ جائز ہو گئے کہ یہاں عقد ایک ہی ہے عقد ایک ہی ہے تو گویا گے یہ مجموعہ دین کے بدلے کیا ہو گئی یہ سارے جتنے مطلب میرے وہاں پانچ آدمی آئے تھے قرضے کا مطالبہ کرنے میں نے ان پانچ کے پاس وہ گاڑی بطور رہن کے دے دی تو یہ جائز ہے اور یہ گاڑی ان میں پانچوں کے پاس کس طور پر رہے گی بطور رہن کے اور یوں کیا سمجھ لیں گے جیسے پانچوں کا ایک ہی ملا کر ایک مجموعہ دین بنا دیا ایک پر بھی ایک لاکھ تھا دوسرے پر بھی تیسرے پر بھی چوتھے پر بھی پانچویں بھی پانچویں کا بھی دینا تھا ایک لاکھ تو گویا یہ گاڑی پانچ لاکھ دین کے بدلے میں میں نے کیا کر دی ہے رہن رکھوا دی سمجھ میں آئی بات بھائی جبکہ اس سے پچھلے مسئلے میں ایسا نہیں تھا وہاں چیز پہلے ایک دین کے بدلے میں پہلے سے ہی رہن تھی اب میں اسے ایک اور دین کے بدلے میں بھی کیا کرنا چاہتا تھا رہن رکھوانا یہ درست نہیں یہ صورت اگر یہاں بنا لو تو یہاں بھی جائز نہیں ہوگا مسن گاڑی میں نے ایک آدمی کے پاس پہلے سے بطور رہن کے رکھوائی ہے دوسرا بھی آ مطالبہ کرنے کے لیے کہ میرا دین مجھے دے دو میں نے کہا وہ گاڑی میں نے اس کے بعد بطور رہن کے رکھوائی ہے وہ آپ کے پاس بھی کیا ہو گئی بطور رہن کے ہو گئی یہ درست نہیں ہے مولانا اس لیے کہ یہاں ہافت دو ہو گئے تو دو دینوں کے بدلے ایک ہی چیز رہن ہو گئی جو کہ صحیح نہیں ہے سورج سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی تواز اور جب رہن رکھوایا کسی ایک چیز کو دو آدمیوں کے پاس ایسے دین کے بدلے جو دونوں میں سے ہر ایک کا ہے جازا تو یہ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے دین کے بدلے دو آدمیوں کے پاس ایک چیز رہن رکھوائی یہ جائز ہے و جمی اوہ رہ واحد اور یہ ساری کی ساری چیز یہ رہن ہوگی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس ہر ایک کے پاس کیا ہوگی رہن ہوگی تو دونوں کے پاس رہن ہے دونوں آپس میں فیصلہ کر کے جس جس ایک رکھ لے یا دوسرا رکھ لے ماہنی ہی مینہا بھئی اگر یہ جو رہن ہے دونوں کے پاس دونوں کے دینوں کے بدلے رہن ہے اگر یہ چیز ہلاک ہو گئی تو پھر کیا کریں گے بھئی کیا دونوں سے پورا پورا زمان لیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی دونوں کے دین جو ہے اس کے مطابق دونوں پر زمان آئے گا بھائی دونوں کا جو حصہ دین میں بنتا ہے اسی کی کے مطابق کیا آئے گا زمان آئے گا مثلا بھائی صورت بناؤ بھائی صورت یہ زید کا بھی میں نے ایک لاکھ دینا تھا امر کا بھی ایک لاکھ دینا تھا اور ان کے پاس میں نے اپنی گاڑی بطور رہن کے رکھوائی ہے اور اس گاڑی کی قیمت ہے دو لاکھ روپے کتنی قیمت ہے دو لاکھ روپے, دو لاکھ روپے قیمت ہے بھائی دو لاکھ روپے تو صورت یہ بنے گی کہ دین میں سے ہر ایک کا جتنا حصہ ہے اسی کے بقدر اس پر زمان آئے گا بھائی تو کل دین کتنا ہے ایک لاکھ زید کا ایک لاکھ آمر کا تو کل کتنا دین ہوا دو, دو لاکھ دو روپے لہذا یہاں پر گاڑی بھی کتنے کی تھی دو, دو, دو لاکھ کی بھائی تو دو لاکھ زم عقل کیا ہے بھائی یہاں تو دو دو دو دونوں برابر ہیں تو لہذا زمان کتنا آیا دو لاکھ اب کس پر کتنا آئے گا کہتے ہیں بھائی ہر ایک پر اس کے حصے کے بقدر آئے گا دین دو لاکھ تھا دو لاکھ میں سے آدھا ایک کا تھا آدھا دوسرے ही کا ही تو زمان بھی دو لاکھ آیا تو آدھا ایک پر آیا اور آدھا دوسرے پر آیا تو ہر ایک پر ایک لاکھ زمان آیا اور اس کا دین بھی ایک لاکھ تھا تو وہ اس کے بدلے میں ختم ہو گئے گویا کہ اس نے اپنے دین کو وصول کر لیا اب دین ساخت ہو جائے گا بھائی دین کیا ہو گیا ही دونوں ही طرف مسئلہ برابر ہو گیا بھائی تو دوسری صورت بناؤ بھائی کہ گاڑی کی قیمت ذرا اور بڑھا دو بھائی دین تھا اسی طرح ایک ایک لاکھ روپیہ اور گاڑی جو میں نے رکھوائی وہ تھی تین لاکھ روپے کی تو دین ہوا کل دو لاکھ اور گاڑی ہے تین لاکھ کی اور گاڑی ہلاک ہو جائے تو کل کتنا زمان آئے گا عقل کا آئے گا بھائی اور عقل دو لاکھ ہے یا وہ گاڑی کی قیمت عقل ہے دو لاکھ عقل تو دو لاکھ بھائی یہ زمان آیا اور وہ ایک لاکھ وہ امانت ہی وہ ضائع ہوا ختم ہوا بھائی تو لہٰذا اب پھر وہ صورت بن گئی بھائی زمان کتنا دو لاکھ دین بھی کتنا دو لاکھ اور ہر ایک کا حصہ برابر ہے لہذا گویا کہ ہر ایک کا دین ساقط ہو گیا ہر ایک نے اپنے دین کو پورا پورا وصول کر دیا تیسری سورت بنائے بھائی دین کو زیادہ کریں گاڑی کی قیمت کم کریں گاڑی کی قیمت ذرا کم کر دو بھئی دین اسی طرح ایک ایک لاکھ روپیہ ہے اور گاڑی ہے مثلا جو میں نے رکھوائی وہ ایک لاکھ روپے کی ہے کتنے کی گاڑی ہے ایک لاکھ, لاکھ روپے کی وہ گاڑی ان دونوں کے پاس ہلاک ہو گئی بھائی تو کتنا زمان آئے گا عقل کیا ہے کل دین ہے دو لاکھ اور گاڑی کی قیمت ہے ایک لاکھ تو زمان کیا آیا ایک لاکھ. ایک لاکھ زمان آیا ان دونوں پر اور یہ ایک لاکھ دونوں میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہو جائے گا تو دونوں کا حصہ نصف نصف ہے تو پچاس ہزار ایک پر زمان پچاس ہزار دوسرے پر تو دونوں کے دیون میں سے اسی کے بقدر کم کر دیں گے پہلے کا حصہ تھا ایک لاکھ اس میں سے پچاس ہزار کم کر دو کتنا رہ گیا دوسرے کا بھی پچاس ہزار دین رہ گیا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی جی اچھی طرح جی یہ مانا ہے ول مضمون والا کل واحد مین ہوما ہے ستنی ہی اور مضمون ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک پر اس کے حصے کا جو دین ہے اس میں سے حسین میں سے تو والا ہیں وا ہدم مین ہوما ہے ستنی ہی مینہا اور زمان واجب ہوگا ان دونوں میں سے ہر ایک پر ان کے حصے کے بقدر جنہا اس عین میں سے کس میں سے حسین میں سے بھائی جو زمان واجب ہوگا وہ ان دونوں پر کیا ہوگا ان کے حصوں کے بقدر ہوگا فہم قزا احدہ رحی دل آخری تو نہ اب بھائی سورت یہ کہ ان دو میں سے ایک کو اس کا سارا دین میں نے ادا کر دیا زید کا بھی ایک لاکھ تھا عمر کا بھی ایک لاکھ تو میں نے زید کا ایک لاکھ ادا کر دیا تو کہتے ہیں اب جب ایک کا دین ادا کر دیا تو وہ ساری کی ساری چیز اب دوسرے کے پاس بطور رہن کے ہو گئی اب یہ گاڑی پہلے دونوں کے پاس بطور رہن کی تھی اب کیا ہوئی جی, جی, جی. ایک جی, جی. کے جی. پاس بھائی جس کا حصہ ابھی ادا نہیں کیا اب یہ اس کے بعد بطور آ, آ, رہن کے رہے گی یہاں تک کہ وہ کیا کر لے اپنا حصہ دین کا مجھ سے وصول کر جی, جی. جی. لے پھر جی. میں گاڑی چھڑوا سکتا ہوں جی. یہ مانا ہے بس اگر ادا کر دیا راہیم نے احدہما ان دونوں میں سے ایک کو دینا اس کا دین کان کلوہا فی دل آخری تو وہ چائے جو ہے ساری کی ساری وہ رہن ہو جائے گی دوسرے کے ہاتھ میں ہتا یا سوف یہاں تک کہ وہ اپنے دین کو کیا کر لے وصول کر لے جب تک وہ وصول نہیں کرتا اسی کے پاس وہ چیز رہن رہے گی جب وہ اپنا حصہ وصول کر دے گا تو پھر وہ چیز میرے حوالے کر دے گا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز فروخت کی اور مشتری نے کہا کہ بھائی ٹھیک ایک مہینے کے بعد میں سمن آپ کو دوں گا بھائی جی بے آقد کرتے پہلے سے ہی مدت طے کر رہے ہیں بھائی بائے نے کیا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو مدت دے دوں گا لیکن اس شرط پر کہ آپ اپنی یہ والی گاڑی میرے پاس کیا کریں گے بطور رہن کے رکھوائیں گے تو دیکھو اب بیع کرتے وقت بیع کے اندر شرط لگا دی کسی متعین چیز کے رہن رکھوانے کی بھائی رہن تو کوئی بھی چیز رکھوائی رکھو جا سکتی تھی لیکن نے کیا شرط لگا دی کوئی متعین چیز کے یہ چیز آپ کو میرے پاس رہن رکھوانا پڑے گی تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھائی مشترک پر وہ چیز حوالے کرنا ضروری نہیں مشتری پر وہ چیز حوالے کرنا ضروری نہیں آقد کر لیا انہوں نے آپس میں اور آکد کے اندر شرط لگا دی تھی کہ یہ چیز آپ کے پاس میں کیا کروں گا بطور رہن کے رکھواؤں گا لیکن اب آقد ہو جانے کے بعد مشتری انکار کر دیتا ہے تو کیا مشتری کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہتے نہیں مشتری کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں البتہ اب بائیں کو اختیار ہوگا چاہے تو رہن کو چھوڑ دینے پر ہی راضی ہو جائے اور چاہے تو کیا کر دے بے کو دے کیونکہ اس نے ایک شرط لگائی تھی یعنی بہ کے اندر بھائی اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا بھائی کہ بہ کے بعد میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شرط لگا دی جائے تو بہ کیا ہو جایا کرتی ہے فاسد ہوتی ہے جب آپ یہ ہونا تو یہی چاہیے تھا مولانا قیاس کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن یہ اس کی اجازت دی گئی کیونکہ رہن کس لیے رکھا جاتا ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کو آقد کو پختہ مزید یوں کہ پختہ کرنے کے لیے لہٰذا اس کی اجازت ہے ورنہ قیاس تو یہی چاہتا تھا کہ اس بے کو کیا ہونا چاہیے فاسد ہونا چاہیے فاصد ہونا چاہیے تو اب بائیں کو کیا اختیار ہے وہ چاہے تو رہن کو چھوڑ دے رہن نہ لے اسے وہ چیز یا بے کو فسخ کرنا چاہے تو فسخ بھی کر سکتا ہے فسخ بھی کر سکتا لیکن اگر مشتری نے اس وقت سمن کی ادائیگی کر دی یا مشتری نے اس چیز کی قیمت بطور رہن کے حوالے کر دی تو اب بائی کو فسف کا اختیار بھی نہیں ہے بائی کو کیا اختیار دیا تھا کہ چاہے تو وہ اس بے کو فسف کر سکتا ہے لیکن مشتری کیا کر دیتا ہے اسی وقت پیسے سارے ادا کر دیتا ہے بھائی جتنی کی چیز خریدی تھی تو اب تو رہن کی ضرورت ہی نہیں رہی لہٰذا جب سارے پیسوں کی ادائیگی ہو گئی تو اب بائی کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں اسی طرح اگر مشتری نے اس گاڑی کے بجائے اس گاڑی کی قیمت کیا کی اس کو بت رہے رہن کے دے دی اب بھی بائی کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے بھائی ممبا اور جس نے کسی غلام کو بیچا آلہ آلہ کس لیے آتا ہے شرط جی کے جی لیے جی جی جس, نے جس،, جس نے کسی غلام کو بیچا اس شرط پر مشتری شی کہ رہن رکھوائے گا اس کے پاس مشتری سمن کے بدلے میں کوئی معین چیز شی امبیائی کوئی معین چیز فم تنال مشتری میں میں رہنی بس رک گیا مشتری رہن کے سپرد کرنے سے لم یج برآ تو اس پر جبر نہیں کیا جائے گا زبردستی نہیں کی جائے گی وہ کان البا اور باع کو اختیار ہے انشا رضی بطر کی رہنی چاہے تو وہ راضی ہو جائے رہن کو چھوڑنے پر وہ انشا فصل بے اور اگر چاہے تو بے کو فصف کر دے اللہ فعال مشتری مشترس منحصفی متر رہنی فیقون و مگر یہ کہ ہوا دے دے مشتری سمن فوری بھائی فوری سمن دے دے او اویت قیمت مترہنی یا رہن کی قیمت دے دے تو وہ رہن ہو جائے گا اب بائیکو کو کو سخت کرنے کا اختیار نہیں ولیل مرتہ ہی اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ بھائی جب کوئی چیز کسی کے حوالے کی بطور رہن کے تو وہ کس کس کے ذریعے حفاظت کروا سکتا ہے اس کی بھائی کس کس کے ذریعے کہتے ہیں بھائی خود چاہے تو خود بھی حفاظت کے ساتھ خود رکھ سکتا ہے اپنی بیوی یا اپنے اہل عیال میں سے جو جن کا نفقا اس پر ہے ان میں سے کسی کے حوالے کر دیتا ہے وہ اس کی حفاظت اس کے لیے بطور حفاظت کے رکھتے ہیں تو یہ سب جائز ہیں خود بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے اپنے گھر والوں میں سے بھی کسی کے ذریعے حفاظت کروانا چاہے تو حفاظت کروا سکتا ہے البتہ کسی اور کے پاس رکھواتا ہے بطور امانت کے یہ جائز نہیں ہے یہ تعدی شمار ہوگی زیادتی شمار ہوگی اس لیے کہ میں نے آپ کا دین دینا ہے اور میں نے اپنی موٹر سائیکل آپ کے حوالے کی ہے اور اب آپ وہ موٹر سائیکل کس کے پاس رکھواتے ہیں بطور امانت کے زید کے پاس نہیں بھائی میرا آپ پر تو اعتماد ہے ہو سکتا ہے میرا زہد پر اعتماد نہ ہو بھائی تو لہٰذا کسی اور کے پاس اگر وہ بطور امانت کیا رکھواتا ہے تو یہ کیا شمار ہوگی زیادتی شمار ہوگی بھائی زیادتی اور یاد رکھنا زیادتی جب آئے گی تو اس صورت میں مورتہ پر زمان عقل کا نہیں آئے گا بلکہ پوری قیمت کا زمان آئے گا کیونکہ اس نے زیادتی کی ہے پہلے تو اس کے لیے نرمی تھی مولانا زمان آئے گا لیکن کتنا زمانہ عقل کا دین اور اس چیز کی قیمت میں سے جو عقل ہو وہ زمان آئے گا لیکن اب اس نے کیا کیا ہے <تصح> زیادتی کی ہے بھائی یا مثلا اور زیادتی کی جو بھی صورت بنا لو میں نے موٹر سائیکل دی تھی بطور رہن کے طور پر رکھوانے کے لیے اس نے موٹر سائیکل کو چلانا شروع کر دیا اپنا استعمال کر رہا ہے اس کو تو یہ بھی زیادتی ہے مولانا تو اب اس صورت میں اس پر کیا آئے گا زمان آئے گا لیکن وہ عقل والا زمان نہیں آئے گا بلکہ پوری قیمت والا آئے گا پوری قیمت دینا پڑے گا جیسے غصب کے اندر ہوتا ہے غصب جانتے ہو یا نہیں جانتے آگے آ جائے گا باب اس کا غصب کہتے ہیں کسی کی چیز چھین کر لے جانا پڑے زبردستی لے لینا کسی کی چیز یہ کیا کہلاتا ہے غصب کہلاتا ہے اور یاد رکھیے کوئی دوسرے کی چیز زبردستی لے لے اور وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں پوری قیمت دینا پڑتی ہے بھائی کیا کرنا پڑتی ہے پوری قیمت اس چیز جتنے کی بھی ہوگی وہ سارے پیسے دینا پڑیں گے تو مرتہین نے بھی اگر تعدی کی زیادتی کر دی اس چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیا یہ کسی اور کے پاس بطور امانت کے رکھوایا تو اس صورت میں یہ بھی تعدی ہے اور رہن میں جب بھی تعدی کرتا ہے مرتہین تو پھر عقل کا زمان نہیں آتا بلکہ پوری قیمت کا زمان آیا کرتا ہے جتنی بھی ہو بھئی سمجھ میں تو لہذا کسی کے بعد بطور امانت کے نہیں رکھوا سکتا ہاں اپنے بیوی کے ذریعے اپنے خادم وغیرہ کے ذریعے کیا کر سکتا ہے اس کی حفاظت کروا سکتا ہے اس لیے کہ انسان اپنی چیزوں کی حفاظت بھی انہی کے ذریعے تو کرواتا ہے ہر وقت چیزوں کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے نہیں بھائی کچھ چیزیں قدرت کے پاس ہیں تو کچھ ان کے حوالے کرتا ہے وہ ان کے لیے حفاظت کرتے ہیں تو لہٰذا جب مرتح اپنی چیزوں کی حفاظت ان کے ذریعے اپنے خادم کے ذریعے اپنی بیوے وغیرہ کے ذریعے کرواتا ہے تو دوسرے کی چیز کی بھی اسی طرح حفاظت کروا سکتا ہے تو کہتے ہیں اَن يحفظ الرحن ہی ہی ہی ہی فی ہی اور مرتہین کے لیے جائز ہے کہ حفاظت کرے وہ رحن کی خود وضو اور کس کے ذریعے حفاظت کروائے اپنی بیوی کے ذریعے و اور اپنے بچوں کے ذریعے وفاد اپنے بچے کے ذریعے وقادمہ الذی فی عیاله اور اپنے اس قادم کے ذریعے جو اس کے عیال میں ہے بھائی جو اب اس کے عیال میں ہے بھائی وان حافظہ بغیر من ہوا فی عیاله او اضعه الذمینہ اور اگر اس نے حفاظت کروائی بھائی جو اس کے اہل عیال میں سے نہیں جو اس کے اہل عیال میں حصے ہیں ان کے علاوہ سے حفاظت کروائی ادا ہو یا اس کو بطور امانت کے رکھوایا زمینہ تو زمین ہوگا یعنی اس پر پورا زمان آئے گا تادی کی ہے وہ عزا تعد المرتحین فر رہنی زمینہ زمان الغصبی بھی جمی آئی قیمتی ہی اور جب تجادتی کرے رہن کے اندر تو زامین ہوگا اس کا کتنا زامین بھائی زمان الغصب غصب والا زمان بجميع جمی اس کی ساری قیمت کے ساتھ ساری قیمت کا زمان اس پر اب گا وہ عزا آر المرتہ ناہنا صورت مسئلہ یہ بھائی میں نے آپ کے پاس موٹر سائیکل رکھوائی تھی بطور رہن کے تو جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل آپ کے قبضے میں دی وہ کے میں داخل ہو گئی اور اب اگر اس موٹر سائیکل کو کچھ ہوا تو مرتہین پر کیا آئے گا زمان آئے گا لیکن درمیان میں راہین کو ضرورت پڑ گئی میں آپ کے پاس آیا میں نے کہا بھائی مجھے موٹر سائیکل چاہیے ایک دو گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے چاہیے میں پھر لا کر آپ کے پاس بطور رحان کے حوالے کر دوں گا تہن دے دیتا ہے فرض کرو مرتہن کیا کرتا ہے ہاں تو مرتح نے موٹر سائیکل راہین کے حوالے کر دی تو کہتے ہیں جیسے وہ چیز راہین کے حوالے کی مرتہ کے زمان سے وہ چیز نکل گئی اب اگر وہ ہلاک ہوئی تو اس صورت میں مرتح پر زمان مارد مارد مارد کیونکہ مارد اس نے چیز کس کے حوالے کر دی راہیم کے حوالے کر دی اس راہیم نے اس پر قبضہ کر دیا باقاعدہ پھر راہین جب واپس لا کر دے گا اور مرتمہ کے حوالے کرے گا پھر وہ چیز کس کے زمان میں آ جائے گی مرتمین کے زمان میں آ جائے گی یہ معنی ہے وہ ایزا آرا کا معنی مانا آریتن دینا کہ یعنی کسی کو استعمال کے لیے چیز دینا بھائی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جب کسی کو کوئی چیز استعمال کے لیے دی جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے آریت کہلاتا ہے اور یہ امانت کے حکم میں ہے اس میں زمان نہیں آتا وہ عیدا آر المرتحین اور رحن الراہنی اور جب آریتن دیا مرتح نے مرتح نے رحن آریتن دیا راہین کو فقہ بذا ہو بس راہین نے اس پر قبضہ کر لیا خرا جم زمان المرتہنی تو وہ رحن مرتحین کے زمان سے نکل گیا فین ہلاک فیت الر راہینی ہلاکا بغیر شہین بس اگر وہ ہلاک ہو گیا راہین کے قبضے میں تو وہ ہلاک ہوا بغیر کسی چیز کے بدلے تو بغیر کسی چیز کے وہ حالات ہو گئی یعنی اس صورت میں اب زمان نہیں آئے گا بھائی ولیل مرتحی اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ لوٹا لے اس کو اپنے قبضے کی طرف یعنی اسے واپس لے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے واپس کیونکہ اس نے آریتن دی ہے یہ تو اس کے ساتھ اس کا حق و ہے فائدہ افادہ بس اسے جب لے لے گا آدت زمان والے ہی تو اس پر زمان پھر لوٹائے گا راہن با وسی ایک آدمی نے دوسرے کو بطور رہن کی کوئی چیز دی اور یہ رہن اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ مرتحین کیا کرے اس کے ذریعے اپنے حق کو وصول کر سکے اچھا راہین نے ابھی دین ادا نہیں کیا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا کا انتقال ہوا اب کیا کریں کہتے ہیں بھائی اس کا جو وسیع ہے جس کو اس نے وسیع کی تھی نگران بنایا تھا سرپرست بنایا تھا نگران بنایا تھا اپنے مال وغیرہ کا بچوں کا تو وہ وسیع کیا کرے گا اس رہن کو بیچے گا اور اس کو بیچ کر کیا کر دے گا کے دین کو ادا کرے مرتہین خود نہیں بیچے گا مولانا سمجھ میں آیا بھائی یہ چیز تو کس کی تھی دراصل راہیم کی تھی تو یہ نہیں کہ مرتہین خود ہی اٹھا کر اس چیز کو بیچ دے بھائی خود بیچنے کی اجازت نہیں ہے لہذا اب اگر وہ مر جائے تو کیا کیا جائے گا اس کا وسیع اس کو بیچے گا آپ نے مسئلہ پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا پیچھے بھائی کہ مرتہن کیا کر سکتا ہے راہیم کو جیل میں بھی ڈلوا سکتا ہے مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور جیل میں بھی دیکھو جیل میں ڈلوا سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا کہ راہن کو خود ہی اٹھا کر بیچ دے بھائی کیونکہ یہ چیز کس کی ہے دراصل یہ راہیم کی چیز ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو اب اس کو ٹال مٹول کا سے ہم مرتح کو یہ حق نہیں دے دیں گے کہ تم خود ہی کیا کرو چیز کو بیچو اور پیسے وصول کر لو بلکہ وہ قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی کیا کرے گا اس راہیم کو جیل میں ڈال دے گا بھائی جیل میں ڈالے گا تو یہاں بھی دیکھو اب وہ راہیم مر گیا ہے لیکن ہم یہ حکم نہیں دے رہے کہ مرتہ کیا کر لے اس چیز کو بیچ دے اور اپنے پیسے وصول کر لے بلکہ اس چیز کو کون آپ بیچے گا جو راہیم کا وسیع ہے جو اس کا نگران ہے اس کے بعد بھائی اس کے گھر کا اس کے مال کا اچھا اس نے کوئی وسیع چھوڑا ہی نہیں کسی کو اس نے وصیت کی نہیں کسی کو بنایا ہی نہیں گران بھائی اب کیا کریں کہتے ہیں اس صورت نے پھر قاضی کسی کو وصی بنا دے گا اور وہ وصی اس رہن کو بیچ کر مرتحین کے دین کو ادا کر دے گا وہ اظامات و با وسیع رہنا جب راہین مر جائے تو بیچے گا اس کا وسیع رہن کو وزرت دینا اور دین ادا کر دے گا فلم یقن لہو وسی اور اگر اس کا کوئی وسی نہ تھا نہ قبل قاضی لہو وسی تو قاضی قائم کرے گا اس کے لیے کسی وصی و ہو بھی اور اسے حکم دے گا اس رہن کے بیچنے کا کہ یہ رہن بیچو اور اس کے ذریعے اس مرتحین کے دین کو ادا کرو چلیے بس مولانا ہدا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام